Amen. بچاؤ جلبا کرے جہاں میں امام پلک وار چمکے اوپ پٹور کے پنور کردگار تیرا کا ابشمار صدیوں کے بعد ختم ہومانا کا انتظار آئے نکل کے زلف ہو جائے ختم فاطمہ مظہارا کا انتظار ہے بت بار بار بار بار کے حسین ابا ایک بار دا ان کے اٹھانے کے بعد علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد مالا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد جانا نہیں چلا بجھانے کے ہے کون کون یہ ہو ہے پھر شمار ہو جائے ختم فاطمہ مکان کہ حسین آ جاؤ و ایک بار ہے دے بار بار بار بار حیات یہی خاص و آم کا پاسوام ہوا گے سینے میں دم سلا انام کا بس ایک بار دیکھ لو چہرہ امام, صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار ہو جائے ختم فاطمہ مدارا کا انتظار بس اے بار بار بس اے بار بار اے کے حسین بار خدا کو بچائیے بس ایک بار نو ماں ساتھ لائیے بس ایک بار پھر غیبت اٹھائیے دانتی کا روزہ کرتا ہے تہ فر یاد آئیے میں آ جائے گی ہو جائے ختم فاطمہ مدارا کا انتظار نہ بچاؤ ایک باپ بس بار بس, بس, بس, بس با باپ اپنے دپن کو دھوتی نہیں ہوں میں لوکی پہ پیشک پھروتی نہیں ہوں میں ہو جائے ختم فاطمہ ظہرہ کا انتظار بس لے بار بار بس لے بار اے پت کے حسین ایک بار شام میں ہے مسائ کی انتظار کپیوں کے سر کھلے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہو جائے تھے ساتھ سات بدر کا بھی مرحلہ ناموس مصطفیٰ کو جو مل جائے کردار کا ہو جائے ختم فاطمہ مظہارا کا انتظار Let's oh. تمیز حلال و حرام ہو جذبہ جہاد حق کا زمانے میں آم ہو ایسار کا ہے شخص تو پھر ایسا کام ہو بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو پھر اس کے بعد مشکل آگے ہو جائے ختم فاطمہ مظاہرہ کا انتظام